الحمدللہ للہ وقفا علی اللہ الذین الصفع اما آباد غیر مسلم ملک میں قیام کرنے کے متعلق بات چلے رہی تھی اس کئی ہی شکلیں ہیں جن میں سے ایک شکل ہم نے یہ بتایا دوسری دو شکلیں بتائیں دوسری شکل جس پر گفتگو کرے تو وہ یہ ہے کہ انسان اس لیے وہاں جائے تاکہ وہاں کے کا منفی پہلو جو ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہے وہاں جانے کے بعد جو خطرات انسان کو لاحق ہوتے ہیں ان تمام منقرات برائیوں اخلاق اور کردار دین اور اعمال کو برباد کرنے والی ایمان کو کمزور کر دینے والی چیزوں کا جائزہ لے اور آ کر کے اپنے ہاں بتائے اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکے اور سمجھائے اور بتائے کہ وہاں جانے سے کیا نقصانات ہے اور اپنے مسلم ملک میں رہنے سے کیا آپ کے فوائد ہیں اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے جو دوسری شکل ہم نے بتائی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی اسلام دشمن ملک ہے دار ہے کوئی مسلمان وہاں جائے آباد رہے قیام کرے تاکہ وہ اس ملک کے کفار و مشرکین ہمارے مسلم ملک کے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں کیا ہمارے خلاف پلان بناتے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر ہمیں لڑانے اور آپس میں ایک دوسرے کی عداوت اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا وہ پلان بناتے ہیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں وہی آدمی وہاں جائے مسلمان اور وہاں رہ کر کے اس چیز کی, کی معلومات لے اور پھر مسلمانوں کو اور مسلم ملکوں کو رپورٹ دے یہ بھی اس کے لیے بھی وہاں رہنا جائز ہے کیونکہ وہاں رہ کر کے جتنے بھی اسلام کے خلاف وہ خطرات خطرناک چیزیں تیار کرنا چاہتے ہیں جو پلان بناتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی وہاں رہ کر کے جاسوسی کرتا ہے اور سی آئی ڈی کا کام کرتا ہے تاکہ اپنے مسلم ملکوں کو بتائے اور اس ملک کے شر سے ہمارے مسلمان ملک محفوظ رہیں تو سے بھی کرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرض نہیں ہے جنگ خندق کے موقع پر نبی علیہ الصطلاح اسلام نے خدیفہ ابن الجمان رضی اللہ تعالی عنہ علما کو کفار کے پاس بھیجا جاؤ وہاں گس جاؤ اور ان میں رہ کر کے پتا لگاؤ کہ ابھی وہ مسلمانوں کے خلاف کیا کارروائی کرنا چاہتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ان کا ابھی ارادہ کیا پلان ہے جاؤ جائزہ لو معلومات لے کر کے فوراً ہمارے پاس آ جاؤ دیکھو مسل خطرے سے بچنے کے خاطر نبی علیہ سراف صاحب نے حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی علیہ سراف صاحب نے کفار اور مشرقین کے ہاں بھیجا جہاں ان کے خیمے لگے تھے جہاں وہ قیام کیے ہوئے تھے اور جہاں وہ جنگ کے میدان کافی دنوں سے ٹھہرے تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان گئے رات کی تاریکی میں اور سارے حالات کا جائزہ لیا اور رات ہی میں واپس آ کر کہ نبی علیہ صلاح کو اس کی اطلاع کر دی تو یہ بھی بہت بڑی مصلحت ہے مسلم ملک کی مسلمان قوم کی کہ ایک انسان وہاں جا گیا اور جا کر کے کفار اور مشرقین اور اج اجلام کے دشمنوں کے سارے حالات کا جائزہ لے کر کے نبی علیہ صلاح مسلمان کو اطلاع کر دے تاکہ مسلمان ہر قسم کے نقصانات اور خسارے اور ان کے مک و سے بچے رہیں تیسری شکل غیر مسلم ملکوں میں دارالکفر میں جہاں بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہاں قیام کرنے وہاں ٹہرنے اور بوتباش اختیار کرنے کی تیسری شکل یہ ہے یا تیسری قسم یہ ہے کہ ہمارا کوئی مسلم ملک کسی دارالکفر غیر مسلم ملک سے جو آج دنیا کا دنیا کا ایک نظام ہے ساری دنیا ایک, ایک ہر ملک دوسرے ملک سے جڑا رہتا ہے سفر ہے تجارت ہے لین دین ہے جس کے لیے سفارت خانے اور مویشیاں قائم کی جاتی ہیں یہ ہے سمجھتا ہے جس کے لیے سفارت خانے اور امویسی قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں ہر ملک دوسرے ملکوں میں اپنی ایک امویشی قائم کر چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو اور یہ وقت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی حالت میں امویشی قائم کی گئی کسی غیر مسلم ملک دارالکفر میں تو آدمی وہاں کام کر سکتا ہے ٹھہر سکتا ہے اور وہاں جب تک ضرورت ہے قیام کر سکتا ہے یہ بھی ایک خاص مسلحت ہے خاص ضرورت کے تحت اور اسی طرح سے ہمارے بہت سارے مسلم ملک غیر مسلم ملکوں میں اپنی سفارت کھانے کے ساتھ ساتھ ایک اپنا ملحا کے ثقافت بھی قائم کر دیتے ہیں یعنی اسی سفارت کے تحت ایک ادارہ اور اپنا کھول لیتے ہیں جہاں ذرا وسیع پیمانے پر جس کے ذریعے دین کا کام بھی کیا جاتا ہے دین کی دعوت دی جاتی ہے کوئی تبادلۂ خیال کرنا ہو وہاں ایک عالم اور بڑے بڑے عالم بیٹھائے جاتے ہیں آئیں تبادلۂ خیال کریں یہ بڑا کار خیر ہے اور اسی طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اگر مسلمان بچے اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کے دین اور کے تحفظ اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایم کے ساتھ ہی ایک ایسا ادارہ اور قائم کر دیا جاتا ہے ایک سینٹر تاکہ وہاں کے بچے پڑھنے والے مسلم ملک کے بچے پڑھنے والے سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں ہمارا ایک سینٹر ہے چھٹیوں کے دنوں میں جب بھی کوئی اور دینی معاملات آتے ہیں وہاں آ کر کے مسلمان بچے اپنا وقت گزارتے ہیں اور اپنی مشکلات حل کرتے ہیں اور مسلم ملک کا سفارت خانہ ان تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے عام طور پر اس کو ملحق ثقافی کہا جاتا ہے تاکہ وہاں بسنے والے لوگوں کے مشکلات اور مسائل کا حل کرے تو اگر کوئی ایسے ادارے میں ایسے سینٹر میں کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی غیر مسلم ملکوں میں قیام کرنا کوئی مذاکرہ نہیں شرائط اس کے لیے جائز ہے اور اس طرح سے کرنے میں انشاءاللہ اللہ وہاں کے بیٹھنے والے مسلم، مسلمانوں میں مسلمان اور وہاں کے مسلم طلبہ اور جو لیبر قسم کے لوگ جاتے ہیں بہرحال ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور سبب بنے گا اور ہر آنے والے مسائل کا حل ہوگا وہ نمبر چار ایک چوتھی شکل اور ہے وہاں دارالکفر میں قیام کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے جاتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے مثلا ایک انسان کے اپنے کاروبار ہے تجارت کے لیے جاتا ہے تجارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں تاجر ہونے کی بنا پر وہاں کام کرنا پڑتا ہے وہ قیام کر سکتا ہے لیکن بشرطے کی وہاں دین پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہو دو شرطیں جو غیر مسلم ملکوں میں قیام کرنے کی دونوں شرطیں مد نظر رکھے اگر دونوں شرطیں ہیں جمعہ جماعت اور اپنی دین کی حفاظت ہر قسم کے شکوک شبہات بگاڑ سے بچ سکتا ہے تو جائے وہاں اپنی تجارت کرے کاروبار کرے وہاں قیام کرے کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح سے کبھی علاج اور معالجے کے لیے جانا پڑتا ہے مسلم ہے ممکن ہے آپ جس ملک میں ہیں آپ مسلمان ہیں مسلم ملک ہے آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کو کسی علاج کسی بیماری کے علاج کے لیے کسی دارو کفر کسی غیر مسلم ملک میں جانا پڑ رہا ہے اور آپ کی بیماری کا علاج وہاں بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے تو آپ جائیں جب تک آپ کی تجارت ہے آپ علاج کر رہے ہیں وہاں ٹھہرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے اسی سے ملتا اور جلتا پہلے جو گفتگو ہو گئی ہے ایک پانچویں شکل یہ بھی ہے کہ انسان کوئی مخصوص تعلیم ہے دین کے نہیں ہو دنیا کی ہو لیکن ہلال تعلیم ہے کوئی حلال تعلیم ہے اس کا سیکھنا سکھانا جائز ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے ہو سکتا ہے آپ کے ملک کو بھی ضرورت ہو اور ایسی تعلیم آپ کے ہاں نہیں ہے کسی دارالکفر اور غیر مسلم ملک کے اندر ہے تو آپ اپنے تعلیم کے لیے آپ اپنے تعلیم کی تکمیل کے لیے اس فن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ایسے کسی دارالکفر میں چلے گئے ہیں تو آپ وہاں تعلیم حاصل کریں جب تک آپ کا کورس پورا نہ ہو جائے آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے آپ وہاں شوق سے رہیں لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کا دین آپ کا عقیدہ آپ کے کردار آپ کا اسلامی کلچر باقی رہے آپ ان کے یہاں رہ کر کے ان کے کلچر سے متاثر ہو کر کے اپنے دین اور عقیدے اپنی اسلامی کلچر اور آداب کو ترق نہ کر سکے اسی طرح سے یہ بھی شرط آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں آپ رہ کر کے آپ کا جمعہ آپ کی جماعت آپ جمعہ جماعت آ شاعر اسلام آپ کا رمضان کا روگا تراوی یہ ساری چیزیں آپ کی ختم نہ ہو ان ساری چیزوں کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو اور آزادی کے ساتھ اگر ان چیزوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو آپ جائیں جب تک آپ کی تعلیم مکمل نہ ہو جب تک آپ کو ضرورت ہے آپ وہاں رہیں اور اپنی تعلیم مکمل کریں بس ایک ہی شرط ہے آپ کا دین باقی رہے سلامت رہے آپ کا دین متاثر نہ ہو اور آپ اسلامی اخلاق کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی اخلاق قبول نہ کریں ورنہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ اگر انسان کا علم پختہ نہیں انسان کے پاس معلومات نہیں انسان کا ایمان قوی اور مضبوط نہیں تو اپنے مسلم ملکوں کو چھوڑ کر کے جب غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جب وہ دیکھتے ہیں وہاں کے ماحول میں کو جب دیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر بہت سارا اخلاقی بگاڑ روشن خیالی ایمان کی کمزوری اخلاق کا بگاڑ یہ ساری چیزیں بچے لے کر کے آتے ہیں تو ایسی حالت میں انسان کے لیے جائد نہیں کہ کسی غیر مسلم ملک کا سفر کرے اور, اور ایسا ایمان کمزور ہو اور ایسے اخلاق کمزور ہو ایسی تعلیمات کمزور ہوں کہ وہاں جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اور طرح طرح کے منقرات اور برائیوں کے اندر وہ وہاں مبتلا ہو جاتا ہے ان چیزوں کا انسان خیال رکھے اگر یہ ساری چیزیں انسان نہیں سنبھال سکتا تو کسی بھی مسلمان کو کسی ایسے علاقے میں جانا جائز نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بات بات ہوئی سب سے بڑی چیز مومن کے لیے اپنی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی اے قائر ار لاحوتی اے فا ار لاحوتی اس رزق سے تو بہت اچھا اچھی جس رزق سے آتی ہو پر واد میں ہوتا ہی انسان دنیا میں کہیں بھی جائے کوئی بھی تعلیم حاصل کرے شرط یہی ہے کہ انسان اپنی دین کو نہ گوائے اپنے دین اپنے عقیدے اپنے اخلاق اپنے اسلامی کلچر آداب پر قائم رہے اور دنیا میں کہیں بھی جا کر کے دین سیکھ لے اگر اپنی دین کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سو فیصد یقین ہو تبھی جائے اگر انسان کمزور ہے ثابت قدم نہیں دے سکتا تو اس کے لئے باہر جانا ظاہر نہیں اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھے اقول اکولی ہادہ واسطر اللہ بالکل لدم ماہو ہوئے